صلی الرحمن الحمۃ الحمد صلی اللہ وحمد اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح بادشاہ ورثہ والی بادشاہ باقی تمام سامعین خارن نگرامی برادران سب کو شمس سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے در کتاب دعوت شریف میں سے درد نمبر 635 سو پینتیس پبلک دو ہے شروع سابطہ کے انس کی تعداد 635 ہے اورادد فتح کی درج نمبر دو سو ستہتر ہمارے پاس اوراد فتح میں اسماعت اسلام میں سے تیرہویں عیسویں مقدس سیاہ خالق و کی لوہویں تحقیق اور اس کے معنی اور وحوم ہماری جو ہے بعض تریس میں اعظم یا خالقوں کے لغوی معنی و مفہوم کے حوالے سے ایک دراصل صاحب لوگوں کی خدمت تک پوچھا دیا تھا مختلف کتابوں میں لغت کی کتابوں کے حوالے سے جو ہے دو کتابوں کا صاحب لوگوں کو ایک قرآن مشہور لغت ہے محداد راغب جو صرف قرآن لغت ہے اس میں سے اسے خالق کے لغوی معنی کے لحاظ سے تھوڑا توجہ دیا تھا اور ایک سادہ لغت کی اور ابھی تیسری کتاب آصما الحسنہ کی شرح پر مشتمل کتاب ہے فارسی زبان میں لکھا ہوا ہے اور زخیم کتاب ہے اس میں حرماتے ہیں کتاب الروحتاب کتاب الاوا ہی شرح اسماع الملک الفتح کے نام سے اس کے سبا نمبر سے تاثر سکسٹی سیون پر خالق کی یوں کیا انہوں نے الخالق معنی خالق فرماتے ہیں پیدا آرندے عدم بدھ یعنی عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا خالق کے معنی جو ہے خلق سے خلق ہے اور خالق چونکہ اس کے کیسے ہے لہٰذا پیدا کرنے والا کسی بھی چیز کو عدم سے عدم سے, سے پیدا کرنے والا عدم سے وجود دینے والا کیسی چیز جس کا خارج میں کسی قسم کا مال مٹیریل سرے سے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی آثار تک نہیں ہے لیکن اس کو وجود دینا ادب سے وجود میں لا کے پیدا کرنا جبکہ جو ہے اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے ساگا کے سب قسم کے مال مٹیریل نہیں فال خالی معنی خالی پیدا آرندے از عدم و عدم سے وجود میں لانے والا وہ ہنس کنند ازنیس ہاں وجود بہنے والا عدم سے ہے hey, قرار دینے والا نہیں ایسے تجمہ کرے تو یوں من جائے گا ہنس کنندے والا یعنی ہستی دینے والا وجود دینے والا عزنیس اس اس حالت سے کہ وہ بالکل نہیں تھا بالکل عدم تھا کچھ بھی اس کا کوئی مال مٹیریل نہیں تھا ادر سے کسی چیز کو وجود دینے والا بعض فرماتے ہیں بعض گوشت باز نے کہا کہ خلق بے معنی تقدیر حلق میں من چیزوں کو ایک مخصوص انداز میں پیدا کرنے والا مخصوص اندازہ دینے والا یہ معنی کیے اور بعض کو ہیں دوسرے بعض بے معنی یہ مصور خالق بے مصور چیزوں کی تصویر کشی کرنے والا ہاں جیسا کہ بھائی شاؤ اللہ ماؤں کے پیر میں ہاں جی جس طرح چاہے اس کے بچے کی تصویر کشی کرتا ہے تو وہاں خالق کے معنی جو ہے مصور کے معنیٰ بھی کہے بعض نے لیکن آپ فرماتے ہیں درست عن کی معنی خلق اختراع معنی خلق جو اختراع ہے یعنی کہ عدم سے وجود میں لانا سابقہ کسی قسم کے نمونے اور ماڈل کے بغیر ہیں سابقہ کسی قسم کی مثال اور نمونے اور ماڈل کے بغیر کسی چیز کو عدم سے وجود دینے والے ذات کو خالق کہا جاتا ہے خلق کا معنی یہ فرماتے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی معنی میں مصور کے معنی میں آیا ہاں نی اور جو تقدیر کے معنی میں دیا وہ سب مجازی معنی ہے اس کے حقیقی معنی نے تو یہ فارسی عبارت ہے اس کے میں نے آپ کو اردو میں تو یہ دے دیا فرماتے ہیں معنی خالی پیدا کرنے والا اور عدم سے وجود میں لانے والا ہے بعض نے کہا کہ خلق کے معنی تقدیر ہے اور بعد نے کہا کہ خلق بے معنی مصور ہے تو لیکن درست ہے کہ معنی خلق اختراع ہے یعنی بدونے کسی مادہ اختراع کے معنی ہے، وہ سابقہ کہ سابقہ نمونہ کے مثل ماڈل کے جو ہے وہ موجود کو پیدا کرنے والا یعنی کسی چیز کو وجود میں لانے والا جبکہ کہ اس چیز کا سابقہ اس پہلے کسی قسم کی خارج میں کوئی تصویر کوئی نقش کوئی صورت ذہنی کوئی مال مٹیریل کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تبار و تعالیٰ کوئی چیز خلق کرنا اس کو مال مٹیریل کا وہ ذات پاک محتاج نہیں ہے وہ ذات اقدا سے لام محتاج نہیں ہے ہاں جو کسی قسم کی مال مٹیریل کا محتاج نہیں ہے وہ امر کن و یکون سے وہ ایسے عظیم ذات ہیں ان یکون سے کسی بھی چیز کا ارادہ کرے یہ چیز ہو جائے ہونا چاہیے وہ وجود میں آ جاتی ہے ایسا عظیم ذات انسان اللہ تعالیٰ کی سکھ خالقیت پہ غور کریں یہ پوری کائنات سورج جیسے عظیم جو ہے ایک پورا ایک سیارہ ہاں جی اللہ نے خرا فرمایا پورا آگ کا مجموعہ ہے ایک آگ کی دنیا ہے زمین سے بدلنے کتنے گناہ بڑا ہے سائنسدان لوگ حلقے لوگ بہتر جانتے ہیں اور یہ عظیم والے بڑا ہے مسلمن بڑا ہے یہ آگ کا یہ مجموعہ اس کو آگ کے ایک ستارے کو کیسے ایک نظام میں ڈال سکتا ہے آگ کے ایک مجموعے کو کیسے ہوا میں فضا میں معلق اور نظام میں کون ڈال سکتا ہے کس کی مجال ہے لیکن وہ ذات پاک والا کلی شین قدیر بادشاہ بجن سورج جیسی آگ کے ایک عظیم جو ہے ایک سیارے کو جو زمین سے بدنے کتنا گنا بڑا ہے طول میں عرض میں امو میں حالیہ سے حجوم میں اس کو اللہ نے ایک نظام میں ڈال دیا اور وہ اللہ کے حکم سے اپنا سفر طے کر رہے ہیں دن آ رہے ہیں رات آ رہے ہیں روشنی دے رہے ہیں ترقی ہو رہے ہیں ہاں جی گرمی ہے سردی یہ سب یہ کس کے اسے ذات پاک ہے چوتھا جو ہے کتاب جو ہے فرماتے ہیں الخالق یعنی کسی کی خلق یعنی کشے کی خلق یعنی ری مجد فرماتے ہیں یہ کتاب جو ہے عدت الداعش ہے جو احمد بن نفاذ اہلی کی کتاب ہے ادر سے نقل کر رہا ہوں فرماتے ہیں الخالق یعنی کشے کی خلق ر آغاز نمو وہ ذات جس نے اشیاء کو وجود دینے کا ابتداء کیا وہ آہارا بدون وجود مشر اور تمام موجودات کے بدون سابقہ ماڈل کے و مانند جیسے اور چیز کے ہیں جی مانند قبلی ساخت ہیں جی سابقہ کسی قسم کے مال مٹیریل اور نفس کے نمنے کے اسداد نے جو ہے موجودات کو پیدا کیا کہ خود جن خود نے حرما حل میں نخوال غیر اللہ سورہ فاتح اعظم بتی نے لفظ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے آئے جس خدا فری خدا کے علاوہ کوئی اور موجود ہے کوئی اور ہاں کوئی چن کوئی فرشتہ کوئی انسان کوئی اور موجود ہے جو کائنات میں سے کسی ایک چیز کو خلق کرے جنہیں ایک مچھر کو بھی خلق کیا کوئی دعوتار ہے ایک مکھی کو بھی انسان تو چھوڑو ہاں جی حالانکہ اور کوئی دعوے داری نہیں ہے کوئی نہیں خبر خاموش ہے پوری کائنات خاموش ہے اللہ کی اس ندا کے مقابلے میں حالمن خالکم خیر اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے جس طرح اللہ پیدا فرماتے ہیں سابقہ بدون کسی مال مٹے ہلکے اور مصل اور نمنہ ہے کوئی اور ہے کوئی نہیں جواب پوری کائنات خاموش ہے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جواب یہ کہ اللہ تیر سواق کوئی خالی نہیں ہم ہمات مزید گاہیں بسانے گاہی, گاہی مراد خلق تقدیر و اندازہ گیری اس یہ پہلے میں بتایا تھا خلق کے معنی تقدیر کے معنی اندازہ گیری کو ایک منظم اندازے میں لانا چنانچہ حضرت اے علیہ السلام محکم کو اللہ نے ان اخل القو منت گاہے آتی تیرے اس میں جو ہے اندازہ کرنا میں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل جو ہے اس کو بناتا ہوں اس کی شکل کو اندازہ گیری کرتا ہوں سر عالمان اعتماد نشاز میں یعنی برائے تو از گل چون پرندے می صدم میں تمہارے لیے مٹی سے گارے سے پرندے جیسی چیز بناتا ہوں یعنی اس کی جو ہے اس کو اندازہ گیری کر کے اس کی شکل سرا دیتا ہوں اس کے بعد پھر اس میں روح ہوتا ہوں اللہ کے دن سے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں یعنی من برائے تو اندازہ گیری بھی کون اور شیشا میں تمہارے اندازہ گیری کرتا ہوں یعنی ایک پرندے کے ایک ظاہری شکل صورت گارے سے بنا دیتا ہوں اندازہ گیری ول اصل خداون خالق ایجاد کنندیان حقیقت میں اس پرندے کو ایجاد کرنے والا اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے ہاں جی یہ کتاب آئین بندگی و نائش تاجمہ ادت الدائی ہیں سوا نمبر پانچ سو چھیاسی عبادت کی توضیع ہے وہ ذات کی جس نے خلق کے پیدا کیا پر انہیں بدونی کسی سابقۂ مثل اور, اور مانند کے بنایا چنانتی جی خود نے فرما حل من خالق غیر اللہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے ہاں جی اور کبھی خلق تقدیر اور اندازگیری کا معنی بھی دیتی ہے چنا جاتے صحیح السلام کی زبان سے حقائد ہے بے شک میں تمہارے لیے گارے سے مثل پرندے کی شکل بناتا ہوں یعنی تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل کا اندازہ گیری کرتا ہوں اور شکل بناتا ہوں تو حقیقت میں خالق اور ایجاد کرنے والا اللہ ہی کے ذاتی طاوی یہ فرمان ہے مسجد پانچی کتاب الخالق جو ہے فرماتے ہیں ول مب دیو للق و المختاری الحم علاغیر مثال سبقہ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں وہی بتا رہے ہیں خالق وہ ذات ہے جو ابتداء کسی چیز کو خلق کرتا ہے يعني خالق یعنی وہ ذات جو ابتداء کسی چیز کو خلق کرتا ہے اور عدم سے وجود میں لاتا ہے خالق معنیٰ یہ ہے ولمف دلخلق ان عشا کو جو ہے ابتدان خلق کرنا اور ولمفتحم اور عدم سے وجود میں لانے اللہ غیر مثال سابقہ سابقہ کسی قسم کے نمن کے بدون سابقہ مثال و نمن کے یہ ان کا اپنے نظر ہے یہ کتاب مصباح حکہ حامی آپ لوگوں نے پہلے بتایا تھا یہ دعاؤں کی کتاب ہے انہوں نے یہ خیت و لکھے ہیں وکیل اول و قد بعد نے کہا یہ اندازہ گیری کرنے کے معنی میں اور انہوں نے بھی عطا والی دعا ذکر کیا من ہو انلک القم کا ہے تیرے تو یہاں پر جو ہے اہلک و بیمانی وہ قد دے رہ صلاح علیہ عمران علمشاد اور یہ قول بھی ہے کہ خالق جو ہے بانی مقدر اور اندازہ گیری کرنے والا اور یہ آیت اس سے معنیٰ میں ہے اور بے شک میں تمہارے لحاظ ساکی زبان سے گارے سے پرندے کی شکل کا اندازہ گیری کرتا ہوں یہ توجہ مصباح کا فہمی میں یعنی اس کے سفر نمبر چھ سو دھپ تو یہ مختلف کتابوں سے آپ کو جو ہے مختصر اس سے مقدس کی جو ہے لوبی توضیع ہو گئی ابھی تک پانچ کتابوں سے باقی ایک دو کتابیں اور ہیں وہ انشاءاللہ شاء اللہ کل کے درس والوں کو پہنچا پہنچاؤں گا